وا علی کا و صحاب کا یا نور اللہ مدری کے ناظرین سلسلہ کامیابی کا راستہ کا چودہ سو پینتیس سے نہجری کی انتیسویں رمضان ابارک کی شب ہے اور یہ اس ماہ رمضان کا آخری سلسلہ لیے ہم حاضر ہیں کل اگر چاند ہو گیا تو ظاہر یہاں فیضان مدینہ سے بھی کتنا کچھ نہ کچھ سلسلہ رہے گا نہ ہونے کی صورت میں انشاءاللہ اس وقت سنتوں بڑا بیان آپ کو دکھایا جا سکتا ہے تو یہ آج تک کا ہمارا جتنا بھی سلسلہ ہوا کا میں بھی کا راستہ یہ اس کی آج آخری قسط ہے اٹھائیسواں سلسلہ اور ساتھ ہی ساتھ میں اپنے ان تمام تر اسلامی بھائیوں کا بھی شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے مغرب کے بعد فوراً آ کر اس سلسلے کو کرنے کے لیے کوششیں کی ہمارے کیمرامین ہمارے سسٹم کے ڈائریکٹر اور تعاون کرنے والے سوال یہ اور تفتیش جتنے بھی ہمارے اسلامی بھائی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی خیر عطا فرمائے مدی کے ناظرین کا بھی شکریہ جنہوں نے اس وقت ہمیں دیکھا سنا اللہ تعالیٰ ان تمام عشقان رسول کو برکتیں عطا فرمائے اور آج بھی تاخرات ہے انتیسویں شب ہے لت القدر کو بھولنا نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مغفرت کی خیرات مغفرت کی بھیک عطا فرمائے اللہ کاف کریم ان تحب الفی اللہ جرنی اس کی کسرت کرنے کی مدی نتیجہ ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے اللہ حضب و کا ایک فرشتہ ہے کہ اس کا بازو مشرق میں ہے اور دوسرا مغرب میں جب کوئی شخص مجھ پر محبت کے ساتھ درود بھیجتا ہے وہ فرشتہ پانی میں غوطہ کھا کر اپنے پر جھڑتا ہے اللہ عزبہ اس کے پروں سے ٹپکنے والے ہر ہر قطرے سے ایک ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے وہ فرشتے قیامت تک اس درود پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتے ہیں سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ہم نے کل کا جو ہمارا جو سلسلہ کیا تھا وہ شادی بیاہ اور طلاق سے متعلق تھا میں نے کل آپ کو ایک پرچہ بیان کیا تھا یہ پڑھ کر میں نے آپ کو سنایا تھا پیپر یہ پیپر میں طلاق دینے سے متعلق مفید مدنی پھول ہیں اور شریک کام ہے اوپر کا جتنا مواد دیکھ رہے ہیں ان اس پر عمل کرنے سے گھر ٹوٹنے سے میں امید کرتا ہوں بچے گا اور اگر کوئی صورت حال ایسی ہو ہی جائے تو طلاق دینے کا آسان طریقہ سب, سب سے بہتر طریقہ طلاق دینے کا سب سے بہتر طریقہ یہ, یہ لکھا ہوا ہے اور اس کے پیچھے دارالفتہ سنت کے نمبر لکھے ہیں کہ اپنی اٹکل سے طلاق کے معاملے میں فیصلے نہیں کیے جاتے اور اس کے فون نمبر لکھے ہیں یہ پیپر آپ کو مقتط المدینہ سے صرف ایک روپئے میں مل جائے گا ایک روپیہ اس کا دیا ہے اور ہماری ویب سائٹ پر بھی امید ہے کہ آپ کو یہ پیپر مل جائے گا تو اسے ہر ایک گھر میں ہونا چاہیے آپ جو ڈی تقسیم کرتے ہیں میرا مشورہ ہے کہ گھر گھر یہ پیپر بھی تقسیم کروا دیں اسی طرح مقتط المدینہ سے عید کی نماز کا طریقہ بھی لے لیجیے تاکہ آپ کو عید کی نماز پڑھنے کے متعلق بھی رہنمائی ملتی رہے تو یہ پیپر کا کل اعلان رہ گیا تھا اس لیے میں نے اس کا اعلان کر دیے آئیے دیکھتے آج کا زکات کا نصاب کیا ہے ستائیس جولائی دو ہزار چودہ زکات کا نصاب چاندی کے حساب سے انتالیس ہزار نو سو روپے ستائیس جولائی دو چودہ کا نساب چاندی کے حساب سے نو سو روپئے ستائیس جولائی دو ہزار چودہ زکوت کا نصاب چاندی کے حساب سے انتالیس ہزار نو سو روپے دارالفتہ اہل سننا جو ہمارا آٹھ سے نو آپ کی شرح رہنمائی کے لیے ہمارے اسلام میں موجود رہے اس سے پہلے یہ نمبر ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کا بھی اگر میری آواز ان تک پہنچ رہی ہو تو ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ماشاء اللہ انہوں نے وقت دیا اور ہمارے لیے شرح رہنمائی یہ کرتے رہے تو یہ نمبر ہے زیرو اس پر آپ کال کر کے شرع رہنمائی لے سکتے ہیں میں نے کل بھی ارض کی تھی کہ انشاءاللہ شاء آج کا سلسلہ میں آپ کی کال سے لوں گا کیونکہ تلاق کے متعلق اور شادی بیاہ سے متعلق کل کچھ مواد بیان کیا گیا تھا تو امید ہے کہ اس موضوع پر کالس ہمیں سننے کو ملیں گی تو آئیے کالس کی طرف چلتے ہیں آپ کی مزید کالس بھی آ سکتی ہیں ہم کوشش کریں گے آج کے سلسلے میں آپ کی زیادہ سے زیادہ تعداد میں لے لیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ رحمۃ اللہ وبرکات محمد امجد رضا طاری جسٹر گجرا والا آدی پور چٹھا سے حاجی صاحب کی بارگاہ عرض ہے اس کے اندر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ جس طرح نہ کہا کے آپ مدنی پھول اشاد فرما دیں مدینہ مدینہ امیر علیہ سنت کے جو نکاح کے سلسلہ ہے جو ہے اپنے, اپنے شہزادے کی اور شہزادی کی جس طرح شادی کی اس کی جھلکیں وہ ایک تبشے کی صورت میں موجود ہے تو ہے سب اس کے ساتھ ساتھ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں بہت مدنی چینل سے یہ چیز دیکھنے کو ملی ہے کہ امیر اہل سنت کی جو شادی کے اندر بھی احتیاطات اور دیگر اور مدنی کاموں کے اندر بولنے کے اندر بیٹھنے کے اندر جو احتیاطیں میں نے دیکھی ہیں نا یقین کریں بہت زیادہ متاثر کن ہے امیر اللہ سنت بولتے بھی ہیں تو وہ لفظ اگر نکل بھی جائے بول رہے اس پھر سوچتے ہیں کہ آیا کہ یہ صحیح ہے یا نہیں اور اگر وہ صحیح نہ ہو تو پھر دوبارہ اس سے رجوع بھی کر لیتے ہیں ایسی مت نہیں چاہتے ہیں یقین کرے کون آج کے پر دور کے اندر کرتا ہے اللہ میرے امیر علیہ سنت کو خیر عطا فرمائے آپ میرے لیے مغفرت کی دعا بھی فرما دیئے گا دیگر اسلامی بھائیوں کے لیے سب کے لیے مغفرت کی دعا کر دیئے تو میں چاہتا ہوں کہ اس بارے میں امیر علیہ سنت کی احتیاط کے بارے میں احتیاطیں جو ہیں ان کے بارے میں باقاعدہ اگر کوئی کتابی صورت میں کچھ آ جائے ہمارے پاس تو مدینہ بھئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ امیر السنت کے اس تو نکاح کے حوالے سے سنت نکاح شہزاد اطار کے حوالے سے بھی رسالہ دونوں تحریری طور پر موجود ہیں اور حقوق عبادات کے معاملے میں امیر سنت کی جو احتیاطیں ہیں اس پر بھی رسالہ موجود ہے اور کوشش اللہ کرے کہ یہ ہم کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ امیر سنت کی جو دیگر عنوانات پر جو احتیاطوں کا جو انداز ہے وہ بھی تحریری طور پر آ جائے جزاک اللہ اور کچھ سنائیے السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی صاحب آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ اپنی بیوی کو کتنے دن تک نہ بلائیں اگر وہ پھر بھی نہ صدرے تو کیا کرنا چاہیے اب سلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم و رحمتہ اللہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ دیکھیے پھر بھی نہ سدھرے اور یہ سارا کہ ہمیں بھی اپنی عادت اور اطوار پر غور کرنا ہے سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی اور اپنے بچوں کی امی کی اصلاح کی کوشش کی کیسے بعض اوقات مٹھے پیارستانی بھائی ہمارا اپنا کردار اتنا زبردست ڈیمیج ہوتا ہے کہ بعض وقت سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی کہ عورت ہماری نصیحت کیسے قبول کرے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں سمجھانے کے لیے آج کرتا ہوں ایک مرد ایک شوہر اپنے گھر میں آتا اور بیوی بی کے ساتھ اس کا جو برتا ہوتا کچھ اس طرح کا تھا کیا بات ہے یار گھر کی صفائی صحیح نہیں ہوتی صفائی تو صحیح رکھا کرو شیشے کی طرح فرش چمکنا چاہیے پھر کبھی بچوں کے کپڑے تو صحیح پہنا کر رکھو اجلے کپڑے پہنا کر رکھو مہنگے مہنگے کپڑے لا کر دیتا ہوں صحیح کپڑے پہنا کرو کچن کا حال دیکھو کیا کچن صفائی رکھا کرو وقت پر کھانا تیار کیا کرو برتن کا ہال دیکھو یہ دیکھو پنکھے کا ہال دیکھو یہ دیکھو کمرہ دیکھو بیڈ شیٹ صحیح نہیں بس اس کا یہی انداز ہوتا تھا یہ اسی طرح اپنی زندگی گزارتا تھا نصیحتوں پہ نصیحت ہے نصیحتوں پہ نصیحت ہے نصیحتوں پہ نصیحت ایک دن بچوں کے امتیانات ہیں تو بچوں کی امی نے کہا کہ ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ بچوں کے امتیانات ہیں تھوڑا اگر گھر پہ جلدی آ جائیں گے تو بچوں کو وقت دے دیں گے تو ان کی تیاری اچھی طرح ہو جائے گی دیکھو میری پرسنل زندگی میں مداخلت کرنے کی تو میں ضرورت نہیں ہے سمجھ رہی ہو بالکل نہیں میں ملازم ہوں کہ میں ان کے لیے وقت نکال بھی کرو اب وہ سجھانا شروع کرے زندگی میں پہلی مرتبہ اس نے کوئی درخواست کی آپ نے جواب دیا آپ مجھے بتائیے کہ آئندہ کیا وہ آپ کی نصیحت قبول کرنے کا جذبہ رکھے گی سوچیے آپ تو اصلاح کا طریقہ کیا ہونا چاہیے بعض وقت غلطی چھوٹی ہوتی ہے غلطی کی اصلاح کرنے کا جو انداز ہوتا ہے نا اس غلطی سے زیادہ غلط ہوتا ہے تو یہ تو بنیادی بات ہے کہ سب سے پہلے اصلاح کرنے والے کو بھی اس بات کی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے کہ اصلاح کرنی کیسے ہے پھر مختلف نرمی اور پیار اور محبت کے ذرائع استعمال کرنے پڑتے ہیں تب جا کر کوئی صورت بنتی ہے بہت مشکل ہے کہ آپ محبت سے پیار سے اور خوف خدا کے عالم میں اپنے کردار کی درستی کے ساتھ اگر کسی کو سمجھانے کی کوشش کریں اور وہ نہ سمجھے پھر بھی آپ جو شریعت متحران طریقے کار بیان کیے ہیں اس کے مطابق چلیں کسی بھی قسم کا انتہائی یا جارحانہ قدم اپنی مرضی سے مت اٹھائیے آپ سے میری مدری التیجہ ہے اس کے پیچھے اس کے پیچھے دار الفتحل سنت کے نمبر لکھے ہوئے ہیں فون نمبر لکھے ہوئے ہیں ان کے ٹائمنگز بھی لکھے ہوئے ہیں برائے کرم اپنے گھر کو سنبھالنے کے لیے اپنی دنیا آخرت کو محفوظ کرنے کے لیے ان نمبروں کو ان کے اوقات کار کو نوٹ کر لیں یہ ٹوٹل ہمارے پاس دس دارالفتحل سنت کا نمبر ہے ملک بھر میں پھر فون سروس ہماری الگ ہے نیٹ سروس ہماری الگ ہے ساری جو سہولتیں ہم نے جو آپ کو مہیا کرنے کی کوشش کی ہیں ہمارا کاروبار ہو گھر بار ہو یا اور زندگی کے معاملات ہو وہ شریعت کے مطابق وہ ایک انداز سے چلیں یعنی یہ میں اب آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ کب تک وہ سدھرے گی یہ نہیں مطلب کہ وہ ہماری کوشش جاری ہونی چاہیے اور بس یہ ذہن بنا لیجئے کہ میں نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے اور وہ ذہن بنا لے میں نے اس گھر سے جانا نہیں ہے تو جب یہ فائنل ہمارا مائنڈ بن جائے گا نا تو میکسیمم آپ آپس میں ترکیب بنا لوگے اور میں امید کرتا ہوں کہ کل کا سلسلہ بھی دیکھ کر کوئی ترکیب بن گئی ہوگی آج بھی اگر تو ایسے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے کوئی سا جوڑا کہ جن کی نا اتفاق ہے تو پلیز اتفاق قدر کیے کیا پتا آج ہی آج شب قدر ہو رمضان مبارک کی آخری رات ہو تو کیا اب بھی آپ کے درمیان نہ اتفاقی رہے گی وہ کیسی بیوی بی جو شوہر کے لیے دل میں اور بکس اور نفرت لے کر بیٹھے یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک نیک اور پارسا اور ایک اچھی عورت اپنے شوہر سے نفرت نہیں کرتی محبت کرتی ہے اس کا حق اٹا کرتی ہے اور ایک اچھا مرد یعنی تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے زیادہ بہتر ہے اور خود آکا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے ہیں میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے اپنی ازواج متحرات کے ساتھ دل جوئی فرمایا کرتے تھے اب بھول گئے صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیق عنا کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا ریس دوڑ لگائی دو دور کا مقابلہ کیا پہلی دور میں ہماری امی جان امول امی عائشہ صدیقہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنا آگے گزر گئی دوسرے میں آپ آگے نکل گئے فرمایا کہ یہ اس دن کا بدلہ تھا ہم نے کبھی اس طرح اپنے بچوں کی امی کے ساتھ کوئی دل جوئی معاملے والے کام کیے توحفے تحف والے کام کیے اس کو دل خوش کرنے والے کام کیے آج انتیسویں شب ہے آپ نے ایک مرتبہ منہ سے بولا یا کوئی اشارہ کیا کہ آپ نے اتنی ماہ رمضان میں میری خدمت کی اتنا پکایا اتنا کھلایا اتنا آپ نے مطلب کے وہ کیا میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جگہ خیر عطا فرمائے نہیں کیا آپ کر لیجیے سامنے سے وہ بھی کہہ دے کہ نہیں یہ میری خدمت تم خدمت ہی میری تو سعادت کی بات ہی وہ یہ نہ کہے کہ ہاں اب یاد آیا جب اس نے بولا ٹی وی کے اوپر تب تک تو کیا کر رہ رہے تھے اب آپ بھی مطلب کہ فائرنگ مت کرنا سیز فائر محبت پیار کے ساتھ گھر میں رہیے شیطان کے خلاف بہترین جنگ ہے آپ کا پیار محبت کے ساتھ رہنا اور پھر بھی اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسی مطلب کہ میکسیمم صورت آتی ہے تم بھائی کرم کوئی خود سے فیصلہ مت کیجیے تدبر سے کام لیجیے اور شرع نمائیں لے لیجیے سلو علن حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جی کون سنائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ حاجی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے <coughs> کہ ہمارے ایک عزیز ہیں انہوں نے تقریباً دس سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا کہ اپنی اپنی روزہ کو تلاق دے دی تو اس کے باوجود پھر اس نے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے تو میں نے اس کو کافی سختی کے ساتھ ڈانٹا بلکہ غالم گلوچ بھی ہوا تو اس بارے میں میرے بارے میں کیا حکم ہے اور ان کے بارے میں کیا حکم ہے اور ان کے, کے والدین جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ رضا مند ہیں ان کو یعنی کہ ارادہ نہیں کر رہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے جبکہ وہ میری گھر والی کے بھائی ہیں تو میں اس کے بارے میں کیا کر سکتا ہوں اس بارے میں ہماری تھوڑی رہنمائی کی جائے گی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام اللہ <وبرکاتہ> دیکھیں بنیادی بات تو یہ ہے کہ سمجھانا نرمی سے ہی چاہیے اور جس انداز کا آپ نے اظہار کیا اور اگر اس میں آپ نے بھی اگر شرعی حدود پامال کی ہیں کہ گالی گلو دینے کی شرح اجازت تو ہے نہیں تو اس طرح مطلب کہ یہ بھی ایک توبہ بھی کرنی پڑے گی اور اگر اس کا بلا اجازت شرعی دل دکھایا ہے تو اسے معافی مانگنی پڑے گی یہ تو پہلی بات ہو گئی دوسری بات اگر میں یہاں بیٹھ کر اس طرح کے مسئلے کا جواب دینا شروع کروں گا تو مسائل ہو جائیں گے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں میاں بیوی بی مطلب رابطہ کر لیں علیہ سنت میں دار علیہ سنت اپنے طور پر رس کر کسی بھی سنی دارالفتا سے رابطہ کر لیجیے مفتی صاحب سے رابطہ کیجیے گا یہ میری مدنی نتیجہ ہے دارالفتا کے جو مفتی صاحب ہوتے ہیں سنی جامعات کا پتہ معلوم کریں اس میں جو مفتی صاحب ہوتے ہیں جو فتویٰ نویسی کر رہے ہوتے ہیں برائے کرم صرف انہی سے رابطہ کرنے کی میری مدنی نتیجہ ہے کیونکہ وہ افتا دے رہے تھا تو وہ فیلڈ کے ہوتے ہیں اور ورنہ علما کی کمی نہیں ہے اللہ کرے گا ایسا عالم دین میں نصیب ہو جائے تو ہیں ایسے بھی کمی بھی نہیں ہے مل بھی جاتے ہیں پھر بھی تو وہ مطلب ان کے پاس یہ معاملہ چلا جائے جن کا آپ کیس کھی رہے ہیں وہ چلے جائیں اور جا کر وہ مطلب کہ اپنی ساری کیفیت بیان کر دیں اور فتنے کا دروازہ بند ہو جائے جو بھی شرعی حکومت ہے وہ تحریری طور پر آ جائے گا مدینہ مدینہ ہو جائے گا ایک اچھی سی زندگی کا ایک راستہ نصیب ہو جائے گا تو شرعی رہنمائی لے لیجیے علی الحبیب صلی اللہ تعالی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ میں کویت سے زاہد اباری بات کر رہا ہوں میں نے آپ کا مدنی سلسلہ دیکھا تھا مدرسہ المدینہ جو بچوں کے لیے ہے تو میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عزوجل گوجرہ والا میں اپنے گھر کے پاس میں زمین جو ہے وہ مدرسہ المدینہ کے لیے دعوت اسلامی کو دیتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں, کروں گا کہ انشاءاللہ اللہ وہاں پہ مدرسہ بھی کام کر کے دو السلام علیکم, علیکم, علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ جی کال سنائیے دوسری السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ایسا محمد علی تاریخ مرکز وولیاء لاہور سے آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میں ایک پلاٹ ہے جس کی ملیت تقریباً آٹھ سے دس لاکھ روپے و دعوت اسلامی کے نام رخ کرنا چاہتا ہوں مساجد کے لیے میرے لیے دعا کیجئے گا جزاک اللہ خیرات. السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالی آپ دونوں کو جزائے خیر عطا فرمائے ماشاءاللہ مدرس اور مسجد کے لیے جب نے نیت کی میری مدنی التیجہ یہ ہے کہ آپ اس شہر کے جو اہم داود اسلامی کے نگران اسلامی بھائی ہوں ان سے براہ راست رابطہ کیجئے اور ان سے رابطہ کر کے ان کو لوکیشن اور سب سمجھا کر ڈاکیومینٹیشن اور جو بھی ہے لے لیجیے تاکہ وہ بھی اس کے شرعی و تنظیمی تقاضے پورے کریں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے آپ ثواب کی نیت سے آگے بڑھتے رہیے اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو جیسا خیر عطا فرمائے صلی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اس سے پہلے کہ میں مزید آپ کی کال لوں میں کچھ مدنی پھول آپ کی طرف بڑھانا چاہتا ہوں کیونکہ آج مجھ سے میں اعلان کر چکا آج آخری سلسلہ ہے میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں جو اصلاح کی جو بات ہے نا اس کی کچھ صورت بیان کرنے جا رہا ہوں کہ وہ کیا طریقے کار ہم اختیار کریں علاج کا کہ جس سے ہماری اصلاح ہوتی رہے میں وہ چار طریقے کار آپ کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں نمبر ایک کامل مرشد کی صحبت اختیار کیجئے ارے پیر و مرشد جن کے نشان نشاندہى کریں ان کے متعلق غور و فکر کریں اور جو علاج بتائیں اس پر سختی سے عمل کریں یہ ہے پہلا علاج جو ہمارے گناہوں کے امراض ہیں جو ہمارے برائیاں ہیں خرابیاں ہیں ان کے متعلق میں یہ ارض کرنے جا رہا ہوں اب پیر و مرشد کی صحبت اختیار كى جائے دنیا میں پیر کہیں اور ہوتے ہیں مرید کہیں اور ہوتے ہیں مقام علاقہ جدا جدا کی بھى ترکیب ہوتی ہے تو اس سلسلے میں پیرو مرشید کی اقوال پیرو مرشید کے ارشادات پیرو مرشید مرشد کی ہدایات پیرو مرشید کے شجرے ان تمام تر چیزوں کو جو جو دستیاب ہو سکے اس کو لیں پھر پیرو مرشید کا جو سنتوں کے مطابق جو کردار ہے اس کو لیں اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں یہ تو پی نمبر ون اس کے لیے کا آپ کو مرید بننا پڑے گا اور بن ہی جانا ہے. اگر کوئی ایسے اسلامی بھائی ہیں بھی جو مرید نہیں ہیں وہ مرید بن جائیں الحمدللہ مرید بننے سے ایک برکت ملنی شروع ہو جاتی ہے مرید اگر آپ بن جاتے ہیں تو کوئی, کوئی نقصان کا پہلو نہیں ہوتا فائدہ تو ہے نقصان کچھ نہیں ہے نمبر دو دین دار دوست بنائیے آشیقان رسول جو با عمل ہوں صاحب بصیرت ہوں ایسو دوں گی کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جو صاحب بصیرت اور دین دار دوست کو تلاش کر کے اپنے نفس پر نگراں مقرر کرے تاکہ وہ عیوب کی نشاندہی کر سکے امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں پہلے دیندار لوگوں کی یہ خواہش ہوا کرتی یعنی پہلے کے جو یہ مذہبی سوچ رکھتے تھے مذہبی خیالات رکھتے تھے ان کی یہ خواہش ہوا کرتی تھی کہ وہ دوسروں کے بتانے سے اپنی اوپ پر مطلع ہوں یعنی کسی کو کہے وہ تمہیں تمہارے عیب بتائے یعنی فاروق اعظم ربی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور کال ہے کہ میرا دوست وہ ہے جو مجھ کو میرے عیب بتائے پھر فرماتے لیکن اب ایسا دور آ گیا کہ ہمیں نصیحت کرنے اور ہمارے ایبوں پر مطلع کرنے والا ہمیں سب سے زیادہ ناپسند ہوتا ہے اور یہ بات ایمان کی کمزوری کی علامت ہے مزید فرماتے ہیں کہ اب حالت یہ ہے کہ کوئی ہمیں ہمارے او پر مطلع کرے تو ہمیں یہ سن کر خوشی نہیں ہوتی اور نہ ہی ہم اس کے کہنے پر ان او کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں بلکہ ہم نصیحت کرنے والے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور اسے کہتے ہیں تم بھی تو فلا فلاں پال کا بیٹھے ہوئے ہو اس طرح ہم اس بات سے نصیحت حاصل کرنے کے بجائے ٹال مٹول سے کام لے کر خود اپنا نقصان کرتے ہیں تو میرے مٹھے پیارے جو اس پر غور کر لیجئے یعنی میرا دوست ہوئے جو مجھے ہے یعنی پہلے کے لوگ واقعی سے لوگ ڈھونڈتے تھے بلکہ مجھے تو واقعات ہے لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے کیونکہ پوچھا جاتا تھا کہ آپ کو مجھ میں کوئی عیب نظر آتا ہے مجھ میں کوئی خرابی نظر آتی تو باقاعدہ ایب خرابی سامنے والا بیان کرتا تھا اور وہ اس کو مطمئن کرتے تھے کہ یہ اور اس میں اپنی اصلاح کی کوشش کروں گا تو اب ایسے دوست کہاں سے ہم لائیں ایسے اپنے ماحول کہاں سے لائیں یہاں تو عجیب و غریب حال ہے اب اس ایب جوئی کی وجہ دل کی سختی ہے جس کا نتیجہ گناہوں کی کثرت کی صورت میں سامنے آتا ہے اور سب کی اصل ایمان کی کمزوری ہے کہ ہمیں ایسے لوگ پسند یا دناسیہ مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے اس دشمن اس کو جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے اب اللہ کرے کہ ہماری سوچ مثبت ہو جائے اور ایک پیرو مرشید کی برکت لیں اپنی اصلاح کے لیے دوسرا ایسی صحبت اختیار کریں ایسے دوست بنائیں دوست دوست کے دین پر ہوتا ہے آپ نے جس طرح کے دوست بنائیں تھوڑا سا کلچر اپنا مائنڈ میں ریوائڈ تھوڑا سا دوہرا لیں وہ نماز پڑھتے ہیں وہ سنتوں کے پیکر ہیں وہ خوف خدا سے رونے والے ہیں وہ مساجد کا راستہ دیکھنے والے ہیں وہ قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں وہ بد نگاہی سے بچنے والے ہیں آپ بولو گے تم کس زمانے کی بات کر تو میں اسی زمانے کی بات کر رہا ہوں کسی اور زمانے کی بات نہیں کر رہا کیا ایسے لوگ آپ کے علاقوں میں آپ کے شہروں میں، آپ کے, میں آپ کے محلوں میں آپ کے ملک میں نہیں پائے جاتے میں دن... افریقہ گیا یا یو کے یورپ طرح کے ممالک میں گیا تھا لینڈ وغیرہ تو وہاں یہ کہ یہاں ماحول ایسا ہے ہم کیسے بچیں تو ان کو پکڑ کر ایک امام والا داڑھی والا اسلام بتاتا تھا یہ یہی رہتا ہے اس ملک میں مسجد مساجد ہیں؟ مساجد ہیں اس کے امام صاحب ہیں امام صاحب ہیں وہ امام صاحب کیسے امام صاحب ہیں بھائی کیسے مذہبی بن گئے کیسے امام بن گئے موزن کیسے بن گئے آپ کے ملک میں حافظ ہیں ہاں ہیں آپ کے ملک میں سنتوں کے فیکہر ہیں اسی ملک میں رہنے والے کیسے بن گئے بھائی آپ کہتے ہمارے حالات کیسے ہیں تو ان حالات میں تو یہ بدل گئے آپ حالات اپنی جگہ پر سے خود آپ کی اپنی طبیعت خراب ہے آپ کی اپنا مزاج خراب ہے آپ کی اپنی عادتیں خراب ہیں تو انہیں ماحول میں رہ کر بھی تو سدھرتے ہیں لوگ بسوں کو بولو سگریٹ چھوڑو سگریٹ چالیس چالیس چالی سال سے سگریٹ چھوڑنے والوں کو جانتا ہوں چالیس سال سے سگریٹ پیتے تھے چھوڑ دیتے تھے پرانے پرانے شراب پینے والے شراب چھوڑ دیتے ہیں پرانے پرانے جوا کھیلنے والے جوا چھوڑ دیتے ہیں بے نمازی نمازی بن جاتے ہیں آپ کے سامنے سب بن جاتے ہیں بات ہے آپ کی گیدرنگ کیسی ہے آپ ان, دوست، ان،, ان سے دوستی کیجیے میں آپ کو دعوت استحمی کے ماحول کی دعوت دیتا ہوں عاشقہ نے رسول کی صحبت میں رہیے مدری انعامات کے حامل ہوں گے ٹھیک ہے آپ کو لگے گا کہ یار یہ اس تفریح نہیں کرتے ہمیں بچا رہے ہیں حالات ایسے نہیں ہے کہ ہم یوں دھن دناتے پھریں اپنے آپ کو بچائیے فطروں کا دور ہے تیسرا دشمنوں کی زبان سے اپنے عیوب پر مطلع ہو کہ وہ عیوب کی تلاش میں لگے رہتے ہیں امام غزاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرما شاید اسی وجہ سے انسان اکثر تعریف کرنے والے چاپلوسی دوست جو دو اس کی خوشامد میں لگا رہتا ہے اس کے عیوب کو چھپا کر رکھتا ہے ایسا خوشامد جو اس کے عیوب کو چھپا کر رکھتا ہے اس کے مقابلے میں عیب نکالنے والے دشمن سے زیادہ نفع اٹھاتا ہے مگر انسان فطری طور پر دشمن کو جھوٹا قرار دیتا اور اس کی بات کو حسد پر محمول کرتا ہے یعنی حسد پر دیکھتا ہے یعنی اسے حسد کرتا ہے لیکن صاحب بصیرت شخص جس کی دل کی آنکھیں ہوں دشمنوں کی باتوں سے ضرور فائدہ اٹھاتا ہے کیونکہ برائیاں لازمن ان کی زبان پر آ جاتی ہیں جنہیں معلوم کر کے وہ خود سے ان برائیوں کو دور کر لیتا ہے دشمن کو آپ کے آپ کی خوبیاں نظر آئیں گی نہیں وہ اس کو تو ویسے ہی آپ کے ایب نظر آتے ہیں اور معاذ اللہ تو واقعی سے ہوتے ہیں جو عیب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اگر کوئی دشمن کی یا کسی سے مخالف کی بات ہمیں پتہ چلے کہ اس میں یہ ہے تو اس پر برنگتا ہونے کے بجائے تھوڑا سا غور کریں یار یہ نہ دیکھیں یہ کس نے بولا پہلے دیکھیں کیا بولا بات تو یا صحیح کر گیا یہ بات تو اے. میں یہ خرابی ہے تو صحیح اب کیا کروں اب اس کو چھوڑیے اپنی خرابی درست کیجیے چلو منہ سے نہیں کہتے دلی دل میں شکریہ ادا کر لو کہ یہ دوست دشمن اس پولیسی دوست سے زیادہ بہتر کام دے رہا ہے آپ کو پولیسی دوست کیا پیسوں کے لیے آپ کے آگے پیچھے گھومتے ہیں آپ کی شہرت کے لیے کے آگے پیچھے گھومتے ہیں کس کے لیے آپ کی کوئی سیٹوں کے لیے آگے پیچھے گھومتے ہیں کوئی دنیا میں مفاد کے لیے آگے پیچھے گھومتے ہیں یا آپ کا اس وجہ اس کو پسند آ گیا ہوگا کوئی اس وجہ سے باقی کیا کیا فائدہ اٹھاتے ہیں تعریف کرتے ہیں ہم پھولتے رہتے ہیں پھولتا ہے وہ پھٹتا ہے تو اپنی اصلاح کے لیے ای ایسے لوگ قریب کیجئے، یہ بھی امام غزاری رحمۃ اللہ تعالی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اپنے ساتھ ایسے دوست کو ساتھ ملاؤ اس کو اپنی نفس کا نگران بناؤ جو تم کو تمہارے عیب بتائے مگر تمہیں حسد نہ کرتا ہو ورنہ جو تمہارے عیب نہیں ہیں وہ بھی تمہیں عیب کر کے بیان کرے گا اور تمہیں ایسا سے کنٹری میں مبتلا کر دے گا میں مانتا ہوں میرے میٹر اسلام بھائیو اس دور میں ایسے افراد بہت مشکل سے ملیں گے لیکن ہیں ایسا نہیں ہے نہیں ہے قیمتی شے کم ہوتی ہیں ڈائمن پتھروں کی طرح نہیں پڑے ہوئے ہوتے اور اس میں بھی اگر کوہ نو ڈھونڈنا ہے تو وہ آم ڈائنوڈ آم ہیرو میں نہیں پڑا ہوا ہوتا ایسے لوگ جو قیمتی لوگ ہوتے ہیں جو قیمتی افراد ہوتے ہیں یہ اتنے زیادہ نہیں ہوتے یہ کم ہی ہوتے ہیں ان کی صحبت اختیار کیجئے جو تمہیں تقوا پرہزگاری کی طرف لائے اور چھوڑ دیئے ان دوستوں کو ان صحبتوں کو اب عید کی راتوں میں آپ کو سنیما گھروں کی طرف لے جانے والے تفریح گاؤں کی طرف لے جانے والے گناہوں برے تفریح کفلت برے انداز میں کیا رکھا ہے اسی راستے پر چلتے چلتے موت آ جاتی ہے حادثہ ہو جاتا ہے موت کی گھاٹ اتر جاتے ہیں ختم فائل کلوز ہو جاتی ہے آئے دنیا میں کامیابی کا راستہ جیے اور جنت کے راستے پر چلیں تاکہ موت آئے تو جب مریں توبہ پر مریں اور اللہ کی رحمت سے قبر جنت کا باغ بنے اور بلا حساب رب کریم کی رحمت سے جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے ان شارٹ ہے ایسی زندگی گزاری ہے. ایسی زندگی گزاری ہے. نیکیوں بھری زندگی گزاری ہے جو ایک اور لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہے اور ان میں پائے جانے والے عیوب اپنی ذات میں تلاش کیجیے لوگوں کے احمد مت یہ بھی اپنی اصلاح کا ایک طریقہ ہوتا ہے مومن مومن کے لیے آئینہ ہے نیک آدمی کو دیکھ کر دیکھیے کہ مجھ میں نیکی ہونی چاہیے اگر کسی کی خرابی یہ برا نظر آتی ہے مثال کے طبقہ سڑک پہ جا رہا تھکتا ہے اب یہ اب ہے تھکتا ہے اب سو میرے میں تھکنے کی عادت تو نہیں ہے کیونکہ وہ دیکھ کر مجھے برا لگا میں تھکتا ہوں گا تو لوگوں کو برا لگتا ہوگا کسی کی اور ایسی باتیں سنتے تو آپ اپنے اندر غور کرنا شروع کریں یہ ایک ایسا کام ہے اپنے اندر جھانکنا اپنے سینے میں جھانکنا اپنے غریبان میں جھانکنا اپنی عیبوں کی طرف جھانکنا یہ اتنا عظیم کام ہے کہ یہ اللہ تعالی جس کو دے دے دے دے کہ آدمی اپنی اسلام میں لگ جائے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اپنی اسلام میں لگنے کے لیے ان خرابیوں کے فہرست بنائی ہے جن سے انسان کا کردار تباہ ہوتا ہے بخل جیسے کنجوسی گالی گلوچ اور بھی ایسی بہت ساری چیزیں ہیں ہر ایک کی برائی کرتے رہنا ایسی کئی چیزیں ہیں جو انسان کی کردار کو بری طرح تباہ و برباد کرتی ہیں ڈیمیج کرتی ہیں ان کی فہرست بیٹھ کر بنائیے اور ایک ایک کر کے اپنے کردار سے ان برائیوں ختم کیجیے آپ ہر دل عزیز بن جائیں گے لوگ آپ سے محبت کریں گے آپ دیکھیں آپ نے تانا دینے کی عادت تو نہیں ہے بات بات پر ٹوکنے کی عادت تو نہیں ہے بات بات پر تنز کرنے کی عادت تو نہیں ہے بات بات ارے آپ بھائی ہمیں کہاں ہم کہاں ارے آپ کدھر ہم کدھر آپ کو پتہ ہے کی باتوں سے اگلے کو تکلیف ہوتی ہوگی وہ آگے کیا جواب دے گا وہ بول دے گا ہاں بھائی تم کا ہم کام کیا کر رہے ہیں تو آپ کی آزاری ہو جائے گی تو محبت سے ملے نا کیسے ہیں بہت عرصے کے بعد ملتے ہیں تو پیار محبت سے بغل گرو کیا ضرورت ہے یہ مطلب کہ الٹے سیدھے فلسفے لگانے گے ہاں بھائی تم تو بڑے آدمی ہو گئے ہو ہاں بھائی تم تو امیر آدمی ہو گئے ہو ہاں ہم گریب کدھر ہم کدھر یہ نکال باہر نکال دیں یار یہ اپنی اس لینگویج کو تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو جی ہاں تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو نارمل رہیے آپ کے کردار سے خوشبو آئے گی لوگ قریب آئیں گے آپ کے کردار سے بدبو آئے گی لوگ دور چلے جائیں گے آپ یہ بتائیے رمضان مبارک اس مہینے میں تو شاید ہی کوئی جو پھل نہ لیتا ہو اب جو پھل کی دکان پہ جاتے ہیں کون سا پھل لیتے ہیں کروا کے میٹھا میٹھا پھل پسند کرتے ہیں آپ اتنے پھلوں میں سے یار میٹھا دینا میٹھا کیا کہتے ہیں میٹھا پھل دینا جس طرح پھلوں میں میٹھے پھل کا انتخاب کرتے ہیں نا اس طرح بولنے میں میٹھے بول کا انتخاب کیجیے کہ بول میٹھا ہو تو بولیے نہیں ہے میٹھا چپ ہو جائیے میٹھے بول بولنے کی عادت پیدا کیجیے امیر نے کے رسالہ ہے میٹھے بول وہ لے لیجیے خاموش شہزادہ وہ لے لیجیے انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا تو یہ چند مدنی پھول تھے انشاءاللہ ان ان پر عمل کریں گے دنیا میں بھی رب کریم کی رحمت سے کامیابی نصیب رہے گی آخرت میں بھی اللہ نے جادو کامیابی نصیب رہے گی آپ آج انتیس رمضان مبارک کو ہدف لے لیجیے کہ آئندہ گیارہ ماہ پورے ہونے سے پہلے پہلے میں قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ خزان الرفان لے لیجیے نورالرفان لے لیجیے سراد جنان لے لیئے میں پورا قرآن ختم کروں گا ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھوں گا ان شاء امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کے احیاء العلوم کی چار جلدیں آ چکی ہیں پانچویں انشاءاللہ امید آ جائے گی ان پانچوں جدوں کا مطالعہ کرنے کی بھی عادت اب نیت کر لیجئے وقت بہت ہوتا ہے ہمارے پاس اگر آپ اپنے ان شیڈول کو جو فضولیات میں ضائع ہوتے ہیں ان اوقات کو لیجئے کہاں کہاں بیٹھتا ہوں موبائل فون کے ذریعے ایس ایم ایس کے ذریعے دیگر سافٹ ویئر میسیجز کے ذریعے سوشل ویب سائٹس کے ذریعے فضول قسم کے انٹرنیٹ کے ذریعے آپ پلیز میری مدنی ملتی ہے آپ اپنے ان تمام تر فضول اوقات کو جس نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا اسی طرح ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت بلکہ دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان بھی اٹھاتے ہیں ان تمام تر کاموں کے پر فہرست بنائیے اس کے سامنے لکھئے پندرہ میں ڈسکو کو دیتا ہوں آدھا گھنٹہ اس کو دیتا ہوں ایک گھنٹہ وہاں بیٹھتا ہوں آپ ایزیلی تین سے چار گھنٹے کم بیش بیچ تین سے چار گھنٹے میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے وہ سم... آپ کے سامنے آ جائیں گے کہ یار یہ تو بالکل ضائع کرتا ہوں میں تین سے چار گھنٹے میں اپنے ان شاء اللہ تعالیٰ یہ تین سے چار گھنٹوں میں میں مطالعہ کر سکتا ہوں میں عبادت کر سکتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتا ہوں آپ غور کیجئے جو میں نے ارض کیا ہے آخری سلسلہ تھا میں کہا چلے آپ کو چند مدنی پور دے دوں گا شیڈول بنا لیجیے جب اٹھنے کا وقت تو, تو اٹھ جائیے آپ نے مثال کے طور پر چھ بجے کا الارم رکھا ہے تب چھ بجے اٹھ کے بیٹھ جائیے الارم بجا اٹھ کے بیٹھ جائیے الارم کو تھکا مت دیجیے گا بھی تو دوبارہ بجے گا دس منٹ کے بعد پھر تیسری بار بجے گا اٹھ کے بیٹھ جائیے اپنے وقت کو بچائیے زندگی بہت مختصر ہے یہی ایک زندگی ہے جو آپ آپر میں جی رہے ہیں اس کے بعد کچھ اور کرنے کی زندگی نہیں ملے گی اب پھر قبر ہے اور اس کے بعد قیامت کے روز اٹھنا ہے تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چلن کے ناظرین برہائی کرم اپنی زندگی کا جائزہ لیں یہ کتاب جس سے میں نے چند مدنی پھول بیان کیے ہیں باطنی بیماریوں کی معلومات یہ مقت المدینہ نے اس کو شاعری کیا یہ کتاب وہ ہے جس کا برسوں امیر سنت ایک عرصہ تک انتظار کرتے رہے مدنی مشورے ہوئے کہ یہ کتاب آنی ہے آنی ہے آنی ہے الحمد اب یہ کتاب آ چکی ہے صرف ایک اس, کی اس کا حدیہ ہے تین سو باون اس کے پیجز ہیں خوبصورت کتاب آپ کے سامنے موجود ہے ماشاءاللہ اللہ یہ اس کے اندر ہیڈنگز ہیں اور باطنی یعنی کہ گناہوں کی جو باطنی بیماریاں ایک ظاہری زائری اعضا کے تحت ہم برائیاں کرتے ہیں گناہ کرتے ہیں. کان کے ذریعے ہاتھ کے ذریعے پاؤں کے ذریعے زبان کے ذریعے ٹھیک ہے لیکن حسد ریاح بوکس شماتت اور اس طرح کی کئی بیماری جس کا تعلق ہمارے دل سے ہے اس کی نشاندہی ان کی تعریفات یہ سب کچھ اس میں لکھی ہوئی ہے یہ سمجھیے کہ یہ آپ کے لیے عید کا تحفہ ہے اس کو مقت المدینہ سے لازمی طور پر حاصل کریں اور ہو سکے تو اس کو عید کے روز تحفے میں تقسیم کریں اور رسالے تحفے میں تقسیم کریں اور کل انشاءاللہ تعالی اگر چاند ہو جاتا ہے اگر کل چاند ہو جاتا ہے تو کل کی رات لئی الجائزہ کہلائیتی ہے یعنی جائزے کی رات پورے ماہ رمضان میں جتوں کی مغفرت ہوئی ہوتی نہیں ان کا مجموعہ لئی الجائزہ میں بخشا جاتا ہے یعنی چاند رات کو بخشا جاتا ہے غفلت کی رات نہیں ہے تو اگر کل چاند رات ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ میرے اللہ سنت فیضان مدینہ میں مدنی کافبہ میں سفر کرنے والے خوش نصیب اسلام بھائی سے ملاقات بھی کریں گے ہاں جو باب المدینہ میں جو مختلف مساجد میں بھی متقف ہوئے تو جو قافلوں میں سفر کریں گے ان قافلوں میں سفر کرنے والوں سے ملاقات کا جدول ان اللہ تعالی رکھا گیا ہے ساتھ ہی ساتھ ہماری برائرات راست نشریات بھی کل رات کو جاری رہیں گی ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے لیے بہتر سے بہتر سلسلے سے لائیں عید کے روز عید کے جو ایام ہیں اس میں بھی ہم دکھیاروں کے ساتھ عید منانے کا ذہن رکھتے ہیں ہمارے اسلام آباد ہسپتال میں جائیں گے جیل میں جائیں گے اچھا ہمارے اسلامی بھائی اولڈ ہاؤس میں جائیں گے اس طرح دیگر جو ایب نارمل اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کے پاس جائیں گے ہمارے مبلکین اسلامی بھائی اور ہم کوشش کریں گے کہ ان کے ساتھ کچھ گمہات ان کے دل میں خوشی داخل کریں اور ان سے کچھ اس طرح کی گفتگو ہو عادت ہو ان کی غم خواری ہو تو یہ انداز ہم کوشش کر رہے ہیں عید کے روز لانے کا تاکہ ہم عید منائیں ان دکھیاروں کے ساتھ ان بچاروں کے ساتھ کہ جنہیں پوچھنے والے کم لوگ ہوتے ہیں آپ بھی غمخاری کا انداز اختیار کیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق فرمائے اس پوری نشریات میں جو اٹھائیس سلسلے ہوئے اگر کوئی مجھ سے ایسی بیان ہو گئی ہو جو آپ کے دل دکھنے کا سبب بنی ہو ہاتھ جو کے معافی کا تعلیم ہوں مجھ گناہ کے لیے بھی بے حساب مخفرت کی دعا کیجیے گا اور جو غلطی کوتایاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے ہیں اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے بھرپور عجر و عطا فرمائے آئیے کال لیتے ہیں گھر پر میرے نا یعنی کہ میری بیوی اور پاپ یعنی والدہ کا نا آپس میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے بڑا سمجھا گھر کا ماحول بڑا بگڑا ہوا ہے تو حالانکہ پانچ نماز پڑھتے ہیں ہر کچھ کرتے ہیں لیکن گھر کے معاملے میں نا آپس میں بہت ہی خوشیاں بنی ہیں اس کے لیے دعا بھی کر دیں اور ان کا حال بھی بتا دیں شکریہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مشکل آسان فرمائے ہم نے دعا کی اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ بھی دعا کریں گرد گرا کر دعا کریں اور اس کے لیے بالخصوص جو بچوں کی امی ہیں آپ کی زوجہ ہیں ان کو مدنی انتجا کریں کہ پلیز وہ قفل مدینہ لگا لیں سب سے پہلے وہ قفل مدینہ لگا لیں انشاءاللہ دیکھیں جب دونوں طرف سے فائر ہوتی ہے نہ تو جنگ بند نہیں ہوتی جنگ بند ہوگی تب جب ایک طرف سے کم از کم سیز فائر ہو جائے اور اس کے لیے بہو کو پہل کرنی پڑتی ہے اور کرنی بھی چاہیے وہ, چاہیے وہ چھوٹی ہے ساس بڑی ہوتی ہے ماں سمان ہوتی ہے انشاءاللہ شاء اللہ آہستہ آہستہ فرق پڑ جائے گا پھر ان شاء اللہ ان کو بھی احساس ہو جائے گا ان کا بھی کفلے مدینہ لگ جائے گا مدری چینل دکھاتے رہے کچھ رسالے گھر میں رکھتے ہیں نیکی کی دعوت دیتے رہے دعوت اسلامی کے میں بھیجتے رہیں ان فرق پڑے گا اور کوئی سنائیے باپا کی بھی زیارت کرواتے رہیے اسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی میں انڈیا سے بہار سے بول ہوں میرا سوال یہ ہے کہ میں کچھ پریشان ہوں گھر کے پریشانی سے کہ میری وائف اور میری ماں میں جمتی نہیں ہے اور میں اپنی ماں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میںفر میں بلاور علی ضلع سے بات کر رہا ہوں میری نگرانی شولہ بارگاہ میں میری بچی بیمار رہتی ہیں ان کے لیے دعا فرما دیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور میرے پیارے پیارے پاپا جان سے بھی دعا کروا دیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کے ساتھ موت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ پیار حبیب کے صدقے میں ان کو شفا ہے کا میلا اجلا فرمائے اور ہمارے تمام مدی چنل پر جو مریض ہیں جو جتنے سو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی بیماریوں پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے اور کون سنائیے علیکم ورحمت علیکم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد نبیل اختاری میں باب المدینت کرانچی مریض سے بات کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ شوہر نے طلاق کے اسٹیم پیپر پر سائن کر دیا جس میں تین طلاق لکھی ہوئی تھی اب وہ شوہر ایک بار بعد آ کے بول رہا ہے کہ میں نے پڑھا نہیں تھا مگر اس کو پتہ تھا یہ طلاق کا اسٹیم پیپر ہے تو وہ بول رہا ہے کہ میرے ساتھ واپس چلو ہماری طلاق نہیں ملے تو کیا واپس جانے کی کوئی صورت بنتی ہے السّلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ مسئلے کو لے کر اب دار الفت اللہ سنت سے رابطہ کریں مفتی صاحب سے رہنمائی لیں جیسا مفتی صاحب فرمائے ویسا کیجئے گا جی اور کال سنائیے یہ آخری کال ہو کیونکہ وہاں صورت شاید بری ہو گئی ہیں اب کا لام جائے گا السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ایسا مجھے باپا سے کیا ہوتا ہے کولیسٹرول کے بعد جب ہے ہوتا ہے اس کے بعد کیا اثرات کیا ہوتے ہیں برائے مہربانی آپ ہماری رہنما ہمیں اور سب کا فائدہ ہو جائے اس لیے سوال کیا ہے غلام کو میرا نام ہے, کر رہا ہے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ کولیسٹرول کیوں ہوتا ہے تو کا سوال واپس انہوں نے کیا ہے آپ ان اس کو الگ کر دیں اسلام بیک اور سمجھا مدی مذاکرے میں چلا دیں آئیے چلتے ہیں طرف اللہ تعالیٰ ہم سب کے دین و ایمان جان و مال ویزا تابرو گھر بار کاروبار اس کے اعلال اہل و یا نسبتیں سب کی حفاظت فرمائیں آمین امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی علی الحبیب صلاح وسلام علیکم